بالله من بسم اللہ وقفہ بادین حدیث نمبر انیس انا بالعباس عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعينت فاسطعين بالله اللہ آخر حدیث محترم سامعین یہ جو حدیث نمبر انیس ہے یہ بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی اہم صلف کہا کرتے تھے کہ ہر بڑے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والے اپنے چھوٹوں کو اپنے بچوں کو بیٹھائے اور یہ حدیث پڑھ کر کے ان کو سنائے اس کی تعلیم دے اولاد کی تعلیم اور تربیت توحید توقل اللہ دعا تقدیر ان ساری چیزوں کا بیان اس حدیث میں ہے کہا جاتا ہے بعد لوگوں نے بعد اہل علم نے نقل کیا کہ رومی بادشاہ نے رومی بادشاہ جو سپر پاور تھا اس وقت نبی علیہ سراسلام کے پاس ایک اپنا شاہی خچر سواری کے لیے بطور گفٹ کے بھیجا تھا اور افزاد بھی چیز ہے شاہی سواری تھی اور جب مدینہ آئی اور نبی رہسل صاحب کو پیش کی گئی تو ایک بڑے لوگوں میں چرچا ماشاءاللہ اللہ بادشاہ نے بھیجا ہے یہ ایک دن نبی علیہ سرات اس پر بیٹھ کر کے کہیں جا رہے تھے جیسے آپ سوار ہوئے تو چھوٹے سے آپ کا چچا داد بھائی جس کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چھوٹا سا ارے اسے چھوٹا نہیں ہے نہیں تقریباً سگار صاحبہ میں سے مشکل سے نو سال کا بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے بڑے جب سواری بیٹھے جانے لگے تو اسے آنکھیں پھاڑ کے وہ بھی دیکھتے ہیں بچوں کی فطرت تو یہ دیکھ لے للچائی بھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اللہ اسل نے ان کو بلایا اور پیچھے بیٹھا لیا اس کو کہا جاتا ہے ردیف رتفن نبی کل ترت فن نبی میں ردیف تھا ردیف اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کے یہاں موٹر سائیکل ایک تو چلاتا ہے دوسرا اس کے پیشے بیٹھ جاتا ہے پیچھے والا ردیف ہے آپ خچر پر بیٹھے یہ نظر آئے تینوں کو بیٹھا لیا کہتے ہیں ابھی کشی دور گئے تھے تو اللہ سن نے یا غلام یا پتھر تھرے کے بھی بچے ہی تھے ابھی بچے تھے یا غلام وہ کا کلمات میں تجھے چند کلمات یاد کراتا ہوں سکھاتا ہوں ان چند کلمات کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا اچھی طرح سے انہیں یاد رکھو چند کلمات اب آپ نے شروع کیا یا غلام یہ حفظ اللہ یا حفظ کو یہ حفظ اللہ یا فض کا تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت اللہ کو باڈی گارڈ کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہے کچھ نو اللہ اللہ کی حفاظت کیا ہے یعنی اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے کام اللہ کے دین اللہ کے عوامل ان کی تم حفاظت کرو ہمیشہ کوشش کرو اللہ کی حفاظت یعنی تم اللہ کی اطاعت جس چیز کا حکم اللہ نے اس کے رسول نے دے دیا اس کو تم اپناؤ اس پر عمل کرو کتنی پیاری نصیحت اگر تم نے اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کی کیوں حفاظت کا مطلب ان کی پابندی اطاعت ہے تو اللہ اکبر یا کا تو اس کے بدلے اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ اکبر ہاں اگر اللہ کے عوامر اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا برابر ان کی ان کو محفوظ رکھے گا ضائع نہیں کرے گا ان پر عمل کرے گا تو اس کے بدلے اللہ یہ حفظ کا اللہ تعالیٰ تجھے ہر قسم کے بلاؤں آفتوں سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا یہ پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ کے احکام حدود کی بات حدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کر ہافید استاد اللہ کے احکام کی اللہ کے حدود یعنی جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے بچ اللہ کی اطاعت کر اس کے بدلے اللہ تیری حفاظت کرے گا ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالی تجھے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا ایک نمبر ڈالتے جانا وسیعت پر نمبر دو بیٹے یہ فد اللہ تجید ہو توجہ کا غلام یعنی عبداللہ عبداللہ عبد اللہ اے غلام دوسرا کلمہ یہ پہلا تو ہو گیا دوسرا کلمہ کیا ہے یہ حفظ اللہ تجید ہو تجا کا اللہ رب العالمین کی, کی شریعت اللہ کے دین کتاب اللہ سنت رسول کی ہمیشہ حفاظت کر اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہر بلا میں تیرے کام آئے گا تدید و تجاہ کا ہر آنے والی مشکل میں رب کو اپنے سامنے پائے گا ہاں؟ اور اگر افتشار بتائیں اشارہ کریں تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے بخاری مسلم کے رب جن کو اصحاب الغار کہا جاتا ہے معلوم ہے نا نے نکالا دار میں پس گئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم ایسی جگہ پھنسے اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں اس وقت دنیا کا کوئی سیٹلائٹ نہیں دے کے بتا سکے بھائی یہاں پڑا جگہ تین آدمی محفوظ ہے سمجھ گئے نا سیٹلائٹ ہوتا بھی تو کیا کرتا دنیا کے سارے سیٹلائٹ پتا نہیں کتنی چیزوں سے وہ جہاز گر گیا کہاں گائب گیا آتا ایک لکڑی کو پتہ نہ لگا سکے ست. سب کا سیٹ پہ لیکن اللہ کا جو ہے تینوں کیا کہتے نظر المتر وقد عفل اثر لا اللہ. او کما کر سب دیکھو اب ہم گار میں پھنس گئے ہیں بارش ہو گئی عفل اثر پرانے زمانے میں پتا لگانے کے سب سے بڑا آسان طریقہ کیا تھا نشاناتے آدمی ادھر گیا ہے واپس نہیں جانے کا اس کا مدد یہی سے گائے ہوا ہے تو کہتے کیا بارش بھی نشانات قدم بھی سب گئے اور ایسی جگہ پھنس گئے ہو کہ اوپر والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کس کو بلائیں موبائل تو تھا نہیں اس وقت کہ کچھ میسج بھیجا جائے فلا جگہ پھنسے ہوئے اب کرے کیا تینوں نے کہا کہ ہم اس ہر انسان سب سے بہترین عمل جو کیا ہے اس عمل کا وسیلہ اس عمل کا حوالہ دے یہی سے پتا چلا کہ انسان اپنے نیک امال کا شرعی وسیلہ ایک نے تینوں نے اپنا بنا بتایا نا ایک نے کہا اللہ چچا داد بہن تھی مجبور ہو گئی اس سے حرام کار... کاری کرنے کے لیے تیار ہوا اپنا جس ہمارے حوالے کر دیا مجبور تھی میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں میں نے کیا کیا تو کہتے کہ اتق اللہ،, اللہ تعالیٰ سے ڈرو ہماری مجبوری سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو میں موکھی مر رہی تھی مدد کریں اللہ میں ہٹ گیا اللہ ان کن تو فال تو ضالح کا ابتگا مر فروج نفی اللہ اس لڑکی کے حرام کاری کرنے کے لیے بالکل تیار تھا لیکن اس نے آپ سے اللہ کہ ڈرو اللہ صرف تیرے ڈر سے میں نے چھوڑ دیا اور جو اس کو پیسہ دیا معاف کر دیا اللہ تیرے لیے اگر میں نے عمل کیا تو جانتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے تو مصیبت کو فا فروج انا اب مفی ہٹ گئی نا دوسرا کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں شیٹ آدمی تھا مزدور یہی ہے نا اگر یہ عمل ہم نے اس کو معاف کر دیا تیسرا کیا کہتا ہے ماں باپ کی خدمت اللہ میں نے اگر رات بھر بچوں کو بیوی کو چھوڑا سمجھ گئے نا بھوکے تھے بچے بل بلا رہے تھے ماں بھی چاہتی تھی کہ بچوں کو دودھ پلائے لیکن میں نے کہا نہیں بوڑھے ماں باپ جب تک ان کو دودھ نہیں پلا دوں گا کسی کو نہیں پلاؤں گا بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے اللہ دودھ میں پیالہ لے کر کے سرحانے کھڑا رہا کہ جگاؤں گا تو ماں باپ کی نیت خراب ہوگی اور اگر بچوں کو پلائے تو ماں باپ بھوکے کہتے ہیں اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بچے بل بلا رہے تھے رو رہے تھے لیکن صرف کہ بوڑھے ماں باپ سو چکے ہیں جگاؤ کا نیت خراب ہوگی کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی نیت کھولے گی اور ماں باپ کو دودھ پلا دوں گا اس کے بعد جو بچے گا بچے بیوی بی ہم پر. کون کرے گا اللہ ان کو فالتو مردات اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تیری رضا کے لیے ماں باپ کی یہ خدمت ہم نے بی بی بچے اپنی ساتھ سب پر ہم نے ترجیح کس کو دیا بابا دعا کرو آج اولاد کو یہ فکر فائدہ ہو جائے اللہ اگر میں نے یہ عبل تیرے رضا کے لیے کیا تو قبول کیا تو امانہ رفیع اللہ اس مصیبت میں جو پھنسے ہیں اس چٹان کو اللہ سل فرماتے تیر و دعا بھاگتے گئے اور چٹان ہٹ گئی صاف ہو گئے راستہ صاف اور تینوں خیریت کے ساتھ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے کتنی مصیبتیں واللہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما فرما برداری کرے تو ٹال دیتا ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو اسے اللہ اپنا فرما بردار بنائے ولہ ساری مصیبتیں تل جائے گی لیکن مصیبت ہے کہ آج ہم سب کچھ چاہتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں <تصفح> نمبر تین تیسری چیز پیارے بھائی یا غلام اس سال تک سل بیٹے جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو کس سے سوال کرنا توحید اولاد کی تربیت کاش کی ہمارے سلب جو کہتے تھے باپ کو چاہیے ماں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بیٹھا اور یہ پڑھ پڑھ کر کے سب کو کیا کرے وہ شرح کرے اور بتائے یہ رب کا یہ وعدہ ہے وہی راسال تھا بیٹے گلاب جب تم مانگو تو صرف کس سے مانگنا اللہ تعالی سے وہی دستانتا اور جب مدد مانگو تو صرف کس سے مانگنا اللہ سے کاش کی ہماری تربیتی حدیث کی روشنی میں ہوتی تو آج کا مسلمان یا غوث المدد کبھی نہ کہتا یا علی المدت ہاں؟ المدد یا گوس آدم دستگیر دستگیر تو اوپر ہے لیکن ظالموں نے کیسا عقیدہ کی معلوم ہے دستگیر کا مطلب معلوم ہے کیا ہاں؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ گو سے پاک گو سے اعظم اللہ بھی آدم نہ بغداد والا گو سے اعظم بن گیا گو سے اعظم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے جنت میں ٹہج رہا تھا کس کے ساتھ اللہ تہل رہے تھے رام کہانی رام کہانی جانتے ہو نا مسلمانوں کا عقیدہ رام کہانی اللہ تعالی گو سے پاک کے ساتھ گو سے آدم کے ساتھ جنت میں سیر کر رہا تھا کسی نے موز کھا کر کے پھینک دیا تھا سمجھ گئے نا یہ کہانی نہیں سنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ پکڑنے والا نہیں اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا تئی سی جھوٹی کفری شرکیا کہانی انسان کا اللہ کا پیر پڑ گیا پھسل گیا ہم کہتے ہیں اللہ آسمان پر تو کہتے ہیں وہ بھی ہے اور اللہ کو جنت میں شیر کرانے سننی سنی جب بھی رہا ہو ذرا دیکھو اللہ کا پیر پڑا اللہ پھسل گیا اللہ گر رہا تھا گو سے آزم نے اللہ کا ہاتھ پکڑا اور گرنے سے بچا لیا تو اللہ تم دستگیر ہو لاہور فلاں اللہ, باللہ فلعنت اللہ علال یہ ہے وی داس وی رست بیٹی جب بھی تم مدد مانگو تو کس سے مانگو اللہ تھا وعلم وعلم اچھی طرح سے سمجھ لے وڑالم اچھی طرح سے یاد رکھ انتل اب استماد توحید ہی ذرا دیکھو پورا عقیدہ پوری توحید پورا منحج اس حدیث کے اندر آ گیا ولم بیٹے اچھی طرح سے یاد رکھنا ان المت علاو ساری کائنات سارے مخلوق ساری مخلوق مل کر کے کا تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے بس وہی فائدہ پہنچے گا جو رب نے تیرے تقدیر میں لکھا ہے. ہاں بھائی؟ کیا خیال ہے اب اگر یہ عقیدہ ہو جائے تو کوئی کسی کو کبھی اپنا خواجہ داتا اور کیا, اور کیا؟ بندہ نواز ہاں؟ کہ نہ کسی نواز کی ضرورت ہوگی نہ کسی گوشت کی ضرورت ہوگی بیٹے اچھی طرح سے قیاد کر لے عقیدہ جما لے سمجھ لے انتما تالا فو کا بے شعین کا بے اللہ اگر اللہ ساری دو کائنات مل کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچے گا جو رب نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے لیکن مشکل کیا ہے بھائی نے شادی کی بچہ نہیں ہوا ایک سال گزرے بڑی کوشش دعائیں کی اللہ نے لکھا کہ دس سال کے بعد ہی تمہیں بیٹا ملے گا سال گزرا बड़े परेशान सास साहेबा भी अभी कुछ नहीं कोई उम्मीद नहीं सारे तरफ से इतने तंक ये कि ये बेचारा इधर भागा उधर भागा तो किसी ने कह दिया कि बंदिश क्या है नहीं होगा क्यों बंदिश हो गई है बंदिश कर दिया है किसी ने समझिए होता है ना कि अब बंदिश कौन खोलेगा چکر جلانے گئے دس سال پورا ہوتا نہ جاتے جب بھی بیٹا ہوتا لیکن وہاں گئے پلٹ کے آئے اللہ نے دیا تقدیر کے مطابق مسما لے کل اجلین کتاب تمہاری مرضی سے نہیں دیکھا دیتا اللہ جب ہے جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے آپ سینکڑوں لوگ دیکھا دس سال نو سال تک تہلتا رہا دس سال تک کہیں نہیں اجے میر شریف گیا دیکھو ایک ہی مرتبہ گیا خواجہ نے بیٹا دے دیا یہ ہوتا ہے خواجہ کی خود نہیں بیٹا رہا ہوگا سمجے نا انسان عقیدہ پختہ کرے اگر کوئی دے, کسی دینے سے آنے جانے سے ملتا تو اللہ تعالی کا فرمان واللہ ما یفتح اللہ سے مرحم فلا لہا جس کے لیے اللہ اولاد کا رحمت کا دولت کا صحت کا کا ترقی کا دروازہ کھول دے قرآن پاک کہتا ہے فلا کہاں کی آیت ہے سور ممسک فلاں مم سارے کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو محروم کرنا چاہے محروم نہیں کر سکتے ہمایوم سکھ اور جس کی اللہ بندش کر دے روک دے محروم کر دے کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بھی اس کو دینا چاہیں نہیں سلام پھیرنے کے بعد مومن پڑھتا ہے اللہ علامیہ پڑھتا تو ہے اس لیے میں کہتا ہوں آدم آدمی مانتا تو ہے لیکن قبول نہیں کرتا اللہ علامہ نے علیما آتے ولاموتی علیما منت اے اللہ اے اللہ, اے اللہ! آپ جس کو دے دیں کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جس کو محروم کر دیں اس کو کوئی نواز نہیں سکتا دوستو آگے والم یاد رکھو اگر اللہ رب العالمین اگر ساری کائنات مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو لم یا درو کا اللہ ما الله لگ. وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لوگوں کے جو تمہاری بندش کہتے کرتے ہیں ان کے پیدا ہونے کے پہلے زمین اور آسمان کے پہلے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے جتنا نقصان وہی نقصان ہوگا اور کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالی سے دعا کرو صحیح مسلم کی حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا سمی اللہ لِمن حمیدہ کہنے کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ دعا پڑھتے تھے ہیں اللهم لک الحمد مل السماوات اس میں کیا ہے وحق ما قال العبد وكلنا عبدک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت ولا ينفع جد و من کل فرض نماز کے بعد پڑھتے سمی اللہ علحمد اور فرمان کتنا پیارا سچی بات سب سے بڑی بات سب سے اہم بات جو تیرا بندہ کہتا ہے اور ہم سبھی تیرے بندے کلو نالکا اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں سب سے بڑی بات سب سے بڑی دعا اور سب سے سچی بات اگر کوئی انسان اپنے رب سے کہتا ہے تو کیا ہے اللہم لا ملام لما آتا موتی علما منت ولادے کسی کی بدرگی بھی تیرے دربار میں کسی کو فائدہ نہیں پچھا سکتی چلو آگے روفیہ اکرام یہ ساری باتیں لکھ کر کے اللہ نے قلم کو جب القلم سوف اور جس صحیفے میں اللہ نے لکھا تھا وہ بھی سوکھ چکا ہے کیا مطلب پرانے زمانے میں لکھتے تھے قلم سے تو قلم بھی گیلا رہتا تھا اور لکھتے تھے تو سیاہی سے صفحہ بھی اس لیے فوراً دو تو خراب ہو جاتا تھا لکھا کہ نہیں لکھا ہے اسے کبھی نہیں پرانے لوگ, نئے لوگوں کو میوزیم لے جانا پڑے گا <laughs> ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسے کلم ہوتا تھا ایسے لکھا جاتا تھا ذرا سوچو اللہ یعنی کیا مطلب اتنے پہلے لکھ دیا ہے اللہ نے کہ قلم بھی سوکھ چکا ہے اور شہفہ تقدیر نامہ بھی ختم ہے اب اس میں ما بد دل کدیا میرے یہاں باتیں بدلی جو لکھ دیا ہوا یہ تو ترمدی کی حدیث ہے سمجھ گئے نا ترمدی کے علاوہ کے علاوہ یعنی شوب المان بہکی کی اور کی اتنا اضافہ ہے اے فضلہ یا فد اللہ تدی و تجاہ کا یہاں تک تو ہو گیا نا کتنے ہو گئے وہ چار ہی چھے. اب آگے پڑھو آگے کیا ہے اگلی روایت میں تعرف اللہ فر رخا بڑی کام کی تھی لوگوں تعرف اے فر رخا خوشحالی میں اللہ کے ہاں اپنا تعارف اپنا پہچان کرا لو کیا مطلب اپنا ریکارڈ خوب اچھا بنا لو کب خوشحالی میں جب پریشانی نہیں ہے دعائیں کر کے کیا دعائیں کر کے عبادت کر کے توبہ استغفار کر کے سمجھ گئے نا مصیبت آنے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا ریکارڈ اچھا بنا لے اپنا تعارف کروا لے کہ ہاں یہ بندہ ہمارا ذکر کرتا ہے خوشحالی میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے ٹھیک ہے نا کاف پیارے بھائی غلام خوشحالی میں مصیبت سے پہلے اچھی حالت میں لیا رکھا ہے اس وقت اگر اللہ تعالی کے تیرا ریکارڈ خوب اچھا رہا اور تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کا سین و ذاکرات میں رہا تو مصیبت میں جب تو پکارے گا تو اللہ کے یہاں تیرا ریکارڈ پہلے سے اچھا ہے اللہ سمجھ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ پریشانی میں ہم کو یاد رکھتا ہے اللہ اکبر اسی لیے اللہ اکسل نے سور ترمی کے حدیث من سر رہو لہوف شدائے اللہ پھر تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے خوب کثرت سے ہاں میں جو چاہتا ہے کہ جب بھی مصیبت میں اللہ کو پکارے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے فوراً مصیبت ٹال دے تو مصیبت جب تک نہیں آئی خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے ذکر کرتا رہے حضرت یونس یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے قصہ جانتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں فلتا کا ماحول ہو تو وہ ہوا بولیں فسا من فکاندین مچھلی نگل گئی اور مچھلی بھی اللہ کے حکم سے کہاں لے کے چلی گئی فنادہ فص ظلمات ظلمتن نہیں ظلم پتا نہیں کتنی تاریخی یعنی سمندر کے بالکل تہ میں سمندر کا پانی کا پانی کی تاریخی تاریخی تارہ کی لیکن وہاں کیا کہا اللہ الہ اللہ انتا سبڑانا من الظالمین کہا جاتا ہے مسرین اور صحابہ نقل کرتے ہیں جب یونس علیہ السلام طرح نے سمندر کے تہ سے اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ سے کیا خیال ہے کوئی کسی کو پتا نہیں کہ یونس کہاں ہے لیکن یونس کو کام کیا آیا فائدہ کس سے ہوا وہ بتانا چاہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں جب پکارا اللہ اللہ اللہ انت انتا سب کام اللہ تعالی ہم نے ظلم کیا سب سے پہلے اپنا اتراح. ہم کیا کہتے اللہ میں نے کیا کیا ہے جو آج میری دعا قبول نہیں کرتا وہ بھی قصوروار اللہ کو ٹھہرا تھا ابھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا ہم نے کیا کیا میں بھی نماز پڑھتا ہوں بیوی بھی, بھی نماز پڑھتی ہے بچے پھر ہمارے اوپر کیوں مصیبت ارے نہیں ایک قصور تو کہو کہ اللہ ہم قصوروار ہیں نبی نے کہا قصور کیا تھا فنا دافی سلمات اللہ ان تو میں نے ظلم کیا مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر کے آپ نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہم نے ظلم کیا اللہ اکبر کہتے ہیں آواز جو تھی یونس کی عرش الہی تک پہنچ گئی کہاں تک عرش تک اللہ نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں نے کہا اللہ یہ کسی مصیبت زدہ کی آواز ہے اللہ فرماد جانتے ہو کہ نہیں سو تم معروف اللہ آواز تو پہچانی ہوئی ہے لیکن اتنی دکھ والی آواز نہیں تھی دکھی انسان ہے لیکن آواز پہچانی ہوئی ہے لیکن آواز ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے آج تک کبھی نہیں آئی تھی اور صحیح اللہ نے بولا ہاں کیوں نہیں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے ہمیشہ اپنے شہر نینوا سے مجھے اور تم سنتے تھے آج ہم نے فلا علاقے میں سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں جکڑ کر کے سمندر کے تہ میں رکھا ہے اس لیے آواز تو پہچان لیکن جگہ اجنبی ہے جیسے یہ سنا فرشت اللہ تیرا بندہ جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا ہے اس مصیبت میں کیا اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا اللہ ہم سارے فرشتے شفات کرتے اس کی دعا کو لے اللہ تعالیٰ نجات دیا نجات دیے نا مچھلی کو حکم دیا لے جاؤ کنارے اگل دو وآم فر اللہ نے درخت اپنا اگایا اور کھانے پینے کے انگدام کیا صحت مند ہوئے فرمایا جائے جس قوم سے ناراض ہو کے بھگے تھے پوری قوم مسلمان ہو گئی ہے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کیا بیان فرمایا سن لو فل الحو کان منل ال... ہاں بولو ہاں کان منل مسبین لال اب صفی بتن الا یو میں یو سور فل الحو کان منل مسبہین لالب صفی نہیں اے لا یو میں یو اے دن قیامت تک آنے والے محمد سلم کے امت کے یاد رکھ لو فلولہ اللہ اگر یہ میرا بندہ یونس مصیبت میں آنے سے پہلے پہلے مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا نہ ہو... کیا ہے اگر یہ مصیبت سے پہلے ہماری یاد کرنے والا ہم سے جڑنے والا ہماری فرما برداری کرنے والا ہمارے یاد کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک اس کو ہم مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے دنیا کے سارے مردے قبر سے اٹھائے جاتے یوروس مچھلی کے پیٹ سے اٹھتے لیکن ہم نے نجات کیوں دیا کیونکہ خوشحالی میں میرا بندہ یوروس ہمیں یاد کرنے والا تھا دیکھا آپ نے اسی لیے اللہ سننے کے اللہ لا راہتا یہ صرف یونس کے لیے تھی کہ ہمارے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی صرف یونس کے لیے خاص لائے الا انتا پڑھا اور مصیبت دور ہو گئی سب کے لیے اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے کیا تم پڑھتے نہیں وقہ علی کا نلجل وقہ کا جیسے ہم نے اپنے یونس مصیبت سے پہلے یاد کرنے والے بندے کو ہم نے نجات دیا کیوں مصیبت سے پہلے ہم کو یاد کرنے والا تھا آئندہ بھی قیامت تک مومن جو یونس کا کردار ادا کرے گا ہم اس کو مصیبت میں ایسے ہی اس کی مدد کریں گے نجات دیں گے ہم بھی پڑھتے ہیں بینک سے لون لیا سمجھ گئے نا ادا نہ کر سکا جیل میں ڈال دیا گیا بے بے بے بے بیگم بڑی پریشان ارے کچھ تو بتائیں تو بابا نے کہا ایک لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو کیا پڑھو یہاں ہے کہ نہیں ہے آیت کریمہ اب ساری خواتین اکٹھا ہوگی گھر میں آیت کریما اللہ اللہ انتا آنگا حرام کام کیا ہے اور یونس کی دعا پڑھ کے نجات دلانا چاہتا ہے بے ایمان دیکھا آپ نے ہمارے ہاں بھی ہے لیکن کیسے غلط طریقے سے لا الہ الا انتا اللہ اللہ سن کیا فرمانا فر فر مصیبت میں نہیں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرا کر اللہ تعالیٰ کیا اپنا ریکارڈ قائم کر زاکرین میں مستقفرین میں تائبین میں جب بھی مصیبت آئے گی مصیبت میں اللہ کو پکارے گا تو پرانے اچھے ریکارڈ اور یاد داشت کے برکت سے اللہ تیری مصیبت کو ڈال دے گا فراون کا کیا ہوا یونس مچھلی کے پیڑ سے دعا مارتے اللہ نے جات دیا فراون فلم ادرا کا ددرا کہ جب موجے اٹھا اٹھا کے کمبک کو پٹکنے لگی کہتا ہے آمر تو بھی آمرد بھی اللہ توبہ کرتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو رہا ہوں ابھی ابھی فروئن نے بھی یاد کیا یونس سے پہلے اس نے یاد کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی سے دعا کریں اور فرون کمبخت سمندر کے اوپر لیکن اس نے جب کہا اللہ نجات دے, دے. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں جیسے یا مسلمان مسلمان ہیں ہاں دیکھ لو جب ڈنڈے پڑتے تو مسلمان یاد آتا ہے اور آج ہی مسلمانوں کو انجام ان شاء انشاءاللہ وہی ہوگا واہ اللہ, اللہ نے کیا فرمایا آل آنا آل آنا آگے وقت تھا کا بولو وکل تمین فرون کم بخت زندگی بھر مجھے بھولا رہا فسا رہا مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا آج ڈنڈے پڑے تب مجھ کو یاد کرتا ہے آج تجھے غرق کریں گے منہ نا جی کبھی بد نکلے تک علیہ منخل فکا دیکھیں فرآن جب غرق ہونے لگا فرآون نے بھی پکارا اللہ کو لیکن اللہ نے فرمایا ساری زندگی تو نے مجھ کو یاد فرق ہے تو بڑی پیاری ہے دوستو ہم سب مرد عورت جتنے ہیں یہی کہیں گے عمل کریں خوشحالی میں اللہ تعالی سے خوب دعا کرتے رہیں پڑھنے سے پہلے مصیبت آنے کے پہلے پہلے اللہ تعالی کو نہ بھولیں ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے مصیبت آنے پر جب اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تو قبول کرے گا اور سلم فارسد کہتے ہیں اللہ کی قسم فرشتے سفارش کرتے اس کی جو اللہ تعالی کو یاد کرنے والا مصیبت میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا تو فرشتے بھی اس کی شفات کر اللہ عمل کے توفید میں سے فرمائے آگے والم بیٹے یاد رکھنا انما آخت الصیبت یاد رکھنا جو مصیبت جو تکلیف تم پر آ گئی اس سے تم کبھی بچنے والے نہیں تھے اسے کبھی بچنے والے نہیں تھے وَمَا أَشَابَكَ وَمَا أَخْتَاكَ اور جس سے تم بچ گئے ہو کبھی وہ تم کو پہنچنے والی نہیں تھے وَعْلَم آخری بڑی اہم چیزیں وَعْلَم سُن لے اَنَّا نَسْرَ مَعَا الصَّبْرِ جب تم صبر کروگے تبھی اللہ کی مدد واہ ویلا چیخنا چلانا نہیں شروع میں مصیبت آئے اللہ دین ادا صحابت مصیبت مصیبت آئے تبھی تب یاد کر لو سمجھ گئے نا صبر کر لو اس صبر کا اجر ثواب ہے وہ صبر نہیں کہ خوب لڑے خوب جھگڑے کورٹ سے ہارے ہائی کورٹ گئے سپریم کورٹ گئے ہر جگہ سے ظالم ہار گیا تو کہتا کیا ہے ٹھیک ہے سبر کرتا ہوں کب دل کیا, کیا رہے گا. گا وہ سبر کا کوئی فائدہ نہیں دوستو صحیح بخاری کی روایت نبی رہ گزر رہے ہیں ایک عورت تھی اکلوتا بیٹا اس کا مر گیا ہے آپ گزر رہے تھے لوگوں کے ساتھ دیکھا ایک عورت قبر پڑھا کر کے زور زور سے بچے کی محبت میں رو رہی ہے جوان بیٹا ختم ہو گیا صبر نہیں کر رہی ہے رو رہی ہے نبی علیہ السلام کا گدر ہوا لوگوں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہوئے تو لوگوں نے کہا اس اس عورت کا بیٹا مر گیا ہے یہ اسی کی قبر ہے ماں اسی کے پڑھا کر کے رو رہی ہے اللہ رسول لوگوں کو روک دیا آگے بڑھیں فرمایا امی بڑھی ماں رونے سے, اس بیری سے بھی سبر کرو اور اس مصیبت پر سبر کرنے کا اجر و سواب کی نیت کرو اتنا آپ نے دھونا بھول گئی اچھا الہی کا انی. چل چل اپنا راستہ پکڑ لم تو سب کا مصیبتی تیرا بیٹا مرا ہوتا تم میں پوچھتی کہ کی کیسے صبر کیا ہم کو سبر کرنے کی تلقین کر رہی کر رہا ہے خا تبل کالو بوڑھی یہ نہیں سمجھ جانتی تھی کہ یہی اللہ کے رسول ہیں بڑی زورت چل یہاں سے قلم تو صرف ہی میری مصیبت تجھ پر آئے ہوتی تب میں پوچھتی صبر کس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے کیوں اللہ نے یہی حکم دیا ہے جیسے آپ اللہ کے سلت اللہ رسول تو چلے گئے لوگوں نے کہا بوڑھی ماں معلوم ہے کون تھے پتہ نہیں کون تھا ہم کو سمجھانے کے لیے ارے اللہ کے بندی اللہ کے رسول ہاں اللہ کے رسول آپ اس کے پاؤں تلے زمین نکلی اللہ صبر, کرو ان ما صبر اللہ کی نصرت مدد آئے گی لیکن جب تم صبر کرو گے سب کس کے لیے اللہ کے لیے آپ وہ بوڑھی عورت بھگی اللہ کے رسول کے گھر کا پتا لگاتے ہی ہوئے آئی دروازہ کھٹایا کٹکایا تو اللہ کے نے کے لیے وہی عورت ہے جس نے آپ کو آٹ کر بھگایا تھا نقل تصب کا مصیبتی یار میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں صبر کروں گی اللہ کے نے فرمایا اب تمہارے اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں الصبر ان دا صدمتل الصبر اصبر ان دا صدمت صبر وہ ہے کہ مصیبت آتے ہی لِلَّا پڑھے اور اسی وقت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صبر کرے صبر کرے اولاد مری ہے رونا تو آ ہی جاتا ہے لیکن انسان صبر کرے تمہاری تہذیب نہیں تو پتا کیا چل گیا اس سب ساری لڑائی لڑنے کے بعد جو ہمارے آخر میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے صبر کرتے ہیں وہاں ملیں گے بدلا لے گئے اب وہ صبر نہیں ہوا اللہ اور دو چیزیں دوستو کتنی اہم چیز عبداللہ اللہ یاد رکھنا انجا مال کر پریشانی کے بعد ہی حالات اچھے بگڑتے ہیں ایک مرتبہ انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے مصیبتیں آتی ہیں من بلو کم بلخیر بش بل بشر فتنا خیر اور شر کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں اللہ اکبر اگر مصیبت آئی ہے تو سمجھو کہ مصیبت آئی ہے اس کے بعد اللہ تعالی رحمتوں کا دروازہ کھولے گا انشاءاللہ اللہ لیکن کیا مطلب ہے کچھ دن بھائی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا تو اب اب تو واقعی اللہ نہیں دے گا کیوں اللہ رسول فرماتے اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن جب بندہ کہہ دے اب اللہ کیا دے گا ہم نے مانگنا ہے چھوڑ دیا تو اللہ پھر واقعی اس کو نہیں دیتا اچھی امید رکھیں اچھے اللہ تعالی سے اچھا گمار رکھیں آخری چیز وہ انمال ہر تنگی ہر پریشانی کے بعد عربی گرامر کے اعتبار سے کم سے کم دو ایک پریشانی میں صبر کیا تو کم سے کم ایک پریشانی کے بعد دو آسانی آئے گی کم سے کم کتنا دو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس آئے حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ اس کو چلو ماں باپ نے نہیں لیکن اب تو آپ نے سن لیا نا حدیث کو پڑھیں سمجھیں اور ہمیشہ دوسروں کو بیٹھا کر کے اس کو سمجھائیں